وہ جو اللہ اور رسول کے بلانی پر حاضر ہوئے بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا ان کے نکوکاروں ہے اور پرہیزگاروں کے لئے بڑا ثواب ہے